اوزو باللہ من الشیطان وصی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مطلع سکنے موجود تمام حرام حرم شافی السلام علیہ وکار کرتے ہیں شکر اللہ سلسلہ سے باب و زکات درس نمبر دس پیج نمبر ایک سو چھ سے آگے پیروگراف انا باتات کے زکوۃ کے حوالے سے چل رہا ہے آج کی شوارت کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو کل جو زکوۃ کے نصاب کے بارے میں جو چیز بتایا تھا کہ تین سو 3 من ہاں جی تین سو چھالیس صحیح دو بٹا تین من کبیر جو ہے پر زکوٰوۃ واجب ہوتی ہے کہ پانچ واسا پانچ و کم چھوٹے من میں آٹھ سو من سکیں اور بڑی من میں تین سو چھالیس صحیح دو بٹ من کبیر اب یہ تین 2/3 دو بٹ من کبیر جو ہے یہ میں نے آپ سے کل بتایا تھا مختصر کر کے یہ کلو میں تبدیل کریں تو چھ سو اکتیس کلو بن جاتی ہے ہاں جی اب یہ کیسے چھ سو کلو بن گئے اس کا میں نے جو حساب کتاب جو ریاضی کے حوالے سے میں نکالا ہوا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو دو پوسٹ میں آپ کے درس میں بیچ رہا ہوں آپ لوگ اس پوز کو مطالعہ کریں شروع میں میں نے زکوٰۃ کا پہلا پوسٹ میں جو ہے لکھا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے جہاں پرانے زمانے کا ایک فارمولہ ہے اسی حساب سے میں نے نکالا ہوں ایک تو اس میں یہ فارمولہ افزین میں رکھیں تو بعد میں حساب نکالنا آسان ہو جائے گا ابھی تو علوم کا گرام چلتا ہے نا پہلے زمانے میں گرام نہیں تھا اس حساب سے یہ حساب نہیں جب تک ہم لوگ میٹرک میں تو یہی چلتا تھا اس کے بعد ابھی گرام کا سلسلہ آیا ہے. تو اس میں جو آٹ چاول یہ ایک ہے آٹھ چاول ایک فارمولہ ہے آٹھ چاول چاول کے آٹھ دانہ کو ایک رتی بولتے ہیں پھر آٹھ رتی کو ایک ماشا بن جاتا ہے پھر بارہ ماشا کا ایک تولہ بن جاتا ہے اور پھر پانچ تولہ ایک چھٹا بن جاتا ہے پھر سولہ چھٹا ایک سے پھر زمانے میں سیر ہوتا تھا لیکن ابھی یہ کیلو ہے اس میں تین ستارہ اشاریہ تین چھٹا میں ایک کلو بن جاتا ہے تو ابھی جو کیلو ہے وہ ایک اچھا ایک چھٹنگ اور پوائنٹ تین جو ہے چھٹنگ اضافہ ہے کیلو کے اندر سیر کے مقابلے میں ایک تو یہ فرملا دن میں رکھے ہیں ہاں جی دوسری بات جو ہے ایک جرہم کے وزن ہم نے معلوم کرنا ہے فکل آفت میں آیا ہوا یہ اوپر سامنے والے صفحے پہ حصے پہ ہم لکھا ہے دس فقے میں لکھا ہوا دس جرہم مساوی سات مثقال فقہ میں لکھا مسقال وزن ہے ہاں جی ایک مسکال کا قوین جو ہے ماشے میں چار اشاریہ پانچ چار پوائنٹ پانچ جو ہے معاشر ہے تو معاشرہ کو یہ جی تو معاشرہ جو ہے رتی سے بڑا پیمانہ ہے اس کو ماشے میں او کو رتی میں تبدیل کریں پہلے چھوٹے پیمانے میں تو یہ جو ہے ایک ماشے میں جو ہے چار رتی ہیں تو چار ضرب آٹھ کرو تو آٹھ چھو بتیس بن جائے گا اور اس میں آٹھ سے ضرور کریں مجموعی طور پر تو آٹھ کو ضرور ہے ہاں اور پھر پانچ جمع تو آٹھ پانچ, تو پانچ جی چالیس ہو جائے گا پھر چالیس کے چار باقی رہ گئے آٹھ پانچ اور آٹھ چونکہ بتیس بتیس پہ وہ چار جمع کر دو چھتیس رتی بن جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آٹھ چار اشار پانچ معاشا جو ہیں یہ چھتیس رتی بن جائیں گے کیونکہ جو ہے میں نیا لکھا ہے چار ضرور آٹھ جو ہے بتیس بن جائے اسے پلس چار بننے تو چھتیس بن جاتا ہے یہ بھی اسی طرح پھر ایک مسقال چھتیس رتی ہو گیا تو فقے میں لکھا ہے دس منظرم مساوی سات مسقال ہے تو سات مس کال جو چھتیس درواز سات کرو تو دو سو باون رتی بن جائیں گے اچھا کہ مایا سات مسکال مساوی دس درام ٹھیک تو اور سات مسکال مساوی دس اور سات کال مساوی پچیس ہاں جی دو سو باون اشارہ لکھا ہوا تھا تو ہاں جی دو سو باون رتی بن جائے گا دو سو باون رتی بن جائے گا دو سو باون رتی تو یہ دس دھرہ کا وزن ہے رتی میں اب ایک دھرم کا معلوم کرنا ہو تو دو سو باون کو ڈیوائڈ کریں دس سے تو پچیس پوائنٹ ٹو ہاں جی پچیس پوائنٹ دو پچیس اشاریہ دو رتی بن جائے گا یہ ایک دھرہم کا وزن اب آپ کا زکوۃ کے نساب, کل نساب میں آپ نکل لیں, پانچ وصا. من منِ میں آٹھ سو منصیر مند کبیر جس کا وزین چھ سو درہم ہے <coughs> اس لحاظ سے سین فرما تین سو چھالیس صحیح دو بٹے تین من کبیر ٹھیک ہے جی اس لین سے میں ایک کاپی کو پڑھ کے آ رہا ہوں آپ لوگ دینا کی چلاؤ اب ایک مین کبیر چھ سو درہم اس کو ہم درہم میں چینج کریں گے تو تین سو چھالیس صحیح دو 3 تین مند کبیر اس کو آپ ضرب لگائیں چھ سو سے ہاں جی ملٹیپلائی کریں سے تو بن جائے گا دو دو لاکھ آٹھ ہزار دیرہم بن جائے گا اب یہ درہم میں آ کل نصاب جو ہے آپ کا درہم میں آ گیا دیرہم کو اب ہم اپنے کیلوں میں لے کے آنے کے لیے سب سے چھوٹا پیمانہ رتی میں اس کو ضرب لگائیں گے تو ایک دیرہم کا وزین جو ہے پچیس پچیس ہو گیا پچیس اشارے دو رتی ہو گیا تو دو لاکھ آٹھ ہزار دیرہم جو ہے اس کو ہم رتی میں چینج کریں سب سے چھوٹا پیمانہ ہے تو پچیس اشارہ دو کیا ہم نے دو لاکھ دس تو اس کو ملٹیپلائی کیا پچیس ہی شاید دو سے تو کل نصاب زکوٰۃ رتی میں لے آیا تو یہ بن گیا جنابلی باون لاکھ اکتالیس ہزار چھ سو رتی بن گیا ٹھیک ہے جی باون لاکھ اکتالیس ہزار چھ سو رتی بن گیا اب اس رتی کو اب رتی میں آ گیا وزن میں یعنی کیلو میں سب سے چھوٹا پیمانہ آپ کے مل گیا اب ہم اس کو کیلو کی طرف لے کے آئیں گے تو اب رتی کو معاشرہ میں تبدیل کریں اس سے جو بڑا پیمانہ ہے ہاں تو اس کو جو تو پھر کیا کریں گے وہی باون لاکھ اکتالیس ہزار چھ سو کو تقسیم کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے آٹھ سے تو یہ ہو گیا پینسٹھ ہزار چھ لاکھ ہزار دو سو یہ بن جائیں گے چھ لاکھ پچپن ہزار دو سو ماشا بن جائے گا ٹھیک ہے جی بن گیا پھر دوسرے صفحے پہ اچھا پھر ماشاء کو تولے میں بدل دیں گے اس سے بڑا پیمانے میں تو چھ لاکھ ہزار دو سو کو اب ہم جو ہے بارہ سے ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ بارہ ماشاء کا تولہ آپ کو اوپر فارمولے میں بتایا تھا تو یہ ہو گیا چون ہزار چھ سو تولہ بن گیا پھر تولے کو چھٹا میں بدلنے سے چوون ہزار چھ سو کو ڈیوائیڈ کریں گے پانچ سے کیونکہ پانچ تولہ ایک چھوٹا چھٹا بن جاتا ہے تو یہ ہو گیا دس ہزار نو سو بیس چھٹا بن گیا اب چھٹا کو شیر میں تب بدلنے سے پرانے پہلے چلتا تھا تو دس آزار نو سو بیس جو ہے چھٹا کو ڈیوائڈ کریں 16 سے چونکہ سولہ چھٹا ایک سیر ہے پہلے زمانے میں تو یہ بن گیا چھ سو بیاسی اشاریہ پانچ یعنی چھ سو بیاسی سیر آٹھ بن جائے گا سمجھ آپ کے زکوٰۃ کے نصاب بن گیا چھ سو بیاسی سیر آٹھ یہ سیر کے لحاظ سے جو پہلے چلتا تھا ابھی یہ ہمارے کیلوں کے حساب سے چلتا ہے لہذا آپ اوپر والا جو مقدار ہے جو چھٹا میں ہمیں ملا ہوا ہے تو چھٹان کو کلو میں بدلنے سے جس کا ہمیں ابھی ضرورت ہے تو دس ہزار نو سو بیس یہ تو چھٹا ہو گیا دا کل ازکات کے نصاب اس کو آپ ڈیوائڈ کریں سولہ کی بجائے ستارہ اس پوائنٹ تین سے تاثم کریں تو یہ بن جائے گا آپ کا چھ سو اکتیس اشاریہ دو ہاں جی چھ سو اکتیس پوائنٹ ٹو کیلو بن جائے گا یعنی مطلب کیا ہے چھ سو اکتیس کلو اور دو چھٹا بن جائے گا تو اس है جو ہے آپ کا زکوۃ جو ہے یہ ہے چھ سو اکتیس کلو دو شٹنگ یہ آپ کا کل زکوۃ کا ہے نصاب یعنی یہ جو آپ کو فقے میں بتایا تھا من کبیر اور سنگیر کی شکل میں بتایا تھا تو یہ آپ کو میں نے ادھر ہمارے کیلو میں لے کے آیا اور کیلو کا برطینی کھال بولتے ہیں ہاں جی تو کھل میں لے کے آ تو چھ سو اکتیس کو تقسیم کریں بیس سے بیس کیلو کو بیس ایک بولتے ہیں تو یہ بن جائے گا اکتیس کھل گیارہ سیر یعنی گیارہ کلو دو چھٹان ہاں جی یوں بن جائے گا پہلے اس زمانے کے لحاظ سے باقی جو سیر والا جو پیمانے برے بولتے ہیں ہم لوگ تو ٹوپا بھی بولتے ہیں سیر والے برے میں تبدیل کریں تو سیر میں کم ہوتے تو اوپر ہم نے سیر میں دیا تھا چھ سو بیاسی چھ سو بیاسی تھا ڈیوائڈ کریں بیس سے چونکہ بیس کلو ایک کھل بن جاتا ہے تو یہ چونتیس کھل ہیں جی ایک کلو آٹھ چھٹا من جاتا ہے مجموعی طور پر جو ہے لیکن ابھی وہ کیلو کھل والا سسٹم نہیں چلتا ہے اس لیے اوپر والا صحیح ہے کیلو کے لحاظ سے ایک تیس کھل یعنی کھل جو بیس بیس کلو کا تقسیم کریں تو ہمارے بستی میں کھل لیکن ایک کھل میں جو ہے ایک من میں دو کھل ہوتی ہے چونکہ ایک کھل میں بیس کلو ایک من میں چالیس کلو تو اس لحاظ سے جو ہے پندرہ اشارے جو پندران پندران جو پندرہ اور بیسے کیلو بیس کیلو بیس کلو نہیں بیس اکتیس کیلو بن جائے گا پھر, جی؟ پھر تو یہ گیارہ پہ وہ دس کے جمع کریں گے تو تو یہ خل میں تو یہ میں نے یہاں لکھا ہے اکتیس خل گیارہ سے بیس ہٹا جو ہے خل میں جو ابھی آپ کا کیلو کے کی لحاظ سے بن جاتا ہے یعنی اس سے زیادہ خل والے زیادہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے پر والے چیز زیادہ آسان ہے کہ چھ سو اکتیس ہاں جی چھ سو اکتیس کلو ہے اور جو بتا نے چھ سو اکتیس کلو دو چھٹا یہ آپ کے کل جو ہے زکوٰۃ کا نصاب ہے تین سو چھالیس سے دو بڑین من کبیر کو ہم اپنے پیمانے میں لے کے آئے تو چھ سو اکتیس سے کھل بن گیا یہ ہے غلّات کا نصاب ہاں جی غلّات کا نصاب ہے اس میں لے کافی اختلافات نواش جنم میں پائے جاتے تھے وجہ یہی تھا کہ اس درحم و دینار درہم کو جو ہے ہاں جی من کبیر صغیر کو اور ادھر کھل میں کیلوں میں لے کے آنا اور ہمارے جو پیمانہ ہے اس میں لے کے آنا مشکل ہونے کی وجہ سے ریاضی تھوڑا سا آنا پڑتا تھا یہ اختلاف رہا ہے اور ابھی الحمدللہ یہ چیز بالکل ہر جو بہت شلما نے بھی اس کو تصدیق کیا ہے اور یہ آپ یوں سمجھو اتھینٹک ہے باقی جو عبارت جو تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کو بھی میں ترجمہ کر رہا ہوں تو اسی زکوۃ نباتات کی زکوٰۃ کے حوالے سے تو شاذ فرماتے ہیں اب نباتات پر زکوٰۃ ہم نے کب نکالنا ہے گندم جو اور کشمش وغیرہ پہ غالہ کو زکوٰوٰۃ بھی ان تمام نباتات پہ زکوۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ تعلق پیدا کرتا ہے وقت حصول ہے جب اس کے فصل آپ کو حاصل ہوگا کیونکہ نباتات میں ہر سال نئے فصل پر زكوات واجب ہوتی ہے ان چاروں چیزوں میں ہاں جی اس لیے فرمائے ان کے وقت حصول جب آپ کو یہ فصل حاصل ہو جائیں تو آپ پر زکوٰۃ نصاب کو پہنچ جائیں تو آپ کو زکوٰۃ نکلنا واجب ہے تو فلیل ہندت تو گندم میں الشعیل جو میں بعد تنقے عتیمہ بعد اس کی ان کو صاف کریں منتنی بوسے سے جس آج کا تھریشر مشین لگا دیتے ہیں تو اسی دن جو ہے گندم اور بھسالا ہو جاتا ہے تو اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کا گندم کتنا ہو گیا اگر وہ یہ مقدار بن جاتا ہے چھ اکتیس کیلو اور دو شٹم بن جاتا ہے آپ کے زکوۃ آپ کے نئے سال کے فاصل تو اس پہ آپ کو زاکات نکالنا پڑے گا ولیطمری مری اور کھجور اور کشمش کے لیے جو ہے اس کے زکوۃ واجب نکالنا کا پڑے گا جب یہ پک کے سرخ ہو جائیں والے اس فرار یا پڑ جائے کیونکہ ان کے دو کلر ہیں یہ پکنے کی نشانی ہے ہاں جی یعنی اس کا مطلب کیا ہے یعنی ان دونوں میں زکوٰۃ جو اور گندم میں گندم اور جو میں بھی اور ساتھ ہی کھجور کشمش میں بھی فرماتے ہیں یعنی لا تاثرہ ان چاروں میں کوئی اثر نہیں لہولانی اور سال گزرنے کا پھر نباتات نباتات نہیں بلکہ ان میں ہر نئی حاصل فصل پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتے ہیں فائن نہ کیونکہ یہ نباتات جو ہیں فائن حاصل اب اس میں کتنا نکالنا ہے اور سنا ہوگا اوشر اوشر مطلب کیا ہے ہر دس پہ ایک یعنی ہر دس کلو پہ ایک کلو کے حساب سے آپ نکالیں گے جب نصاب پہ پہنچ گیا تو لیکن ہر دس پہ ایک اس وقت نکلے گا کہ آپ کا یہ فصل جو ہے فرماتے ہیں میں سال گزرنے کا کوئی شرط نہیں ہے پھر نباتات میں ذاتاثر کوئی اثر نہیں لہلان اور سال گزرنے کا پھر نباتات میں فین کیونکہ یہ نباتات دو سوتے ہیں فین حاصل اگر آپ کو حاصل ہوا ہو یہ فصل بیماعث سمائے پانی کے آسمان کے پانی یعنی بارش کے ذریعے سے بارش میں بارش کے ذریعے سے پانی فصلوں کو شراب کرتا ہو اویل یا نابی یا چشموں کے ذریعے سے ہاں جی چشموں کے ذریعے سے آپ کھیت کو پانی دیتے ہیں قدرتی یا نہر نکال کر نہروں کے ذریعے سے پانی سیلاب کرتا ہو کھیتوں کو تو اس صورت میں زکوٰۃ نکالنے کے مقدار پھاسیال اشور ہے اس میں اشور ہر دس پہ ایک یعنی ابھی آپ کا جو ہے چھ سو کچھ کلو ہو گیا ہاں جی اس کو آپ جو کے چھ اس کو آپ دس سے ڈیوائڈ کرو دس سے ڈیوائیڈ کرو تو کھیتنا اس پہ آپ کو کلو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا سامنے آ جائے گا وہ ان حاصلت بن نوازی ہے اور اگر آپ کو یہ فصل حاصل ہو رہا ہے راہٹ کے ذریعے سے ہاں جی جو پانی پانی دینے کے لیے راہٹ استعمال کرتے ہیں جیسے جو کواں وغیرہ ہاں جی یا ابھی دوالی یا ڈول سے پانی نکالتے ہیں جیسے جانوروں کے ذریعے سے ابھی دوالی دوالیب دوالیف یعنی کیا ہیں حیوان <coughs> کے ذریعے سے پرانے زمانے میں جیسے بیل وغیرہ اون وغیرہ جیسے پانی کھینچتے تھے پانی کھینچتے تھے اس طریقے سے آج کل ٹیوب ویل اسی میں آتا ہے ٹیوب ویل پہ آپ کو بجلی کا خرچ آتا ہے ہاں ٹیوب ویل سے جو ہے تھکوان سے پانی نکالتا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے سے تو ان تمام صورتوں میں پھر زکوٰوٰۃ آپ کو کم دینا پڑے گا حفیح نصف الو شرع یعنی ہر دس کلو پہ آدھا کلو یوں بن جائے گا تو اس لحاظ سے جو یہ جو چھ سو ایکتیس اس کو آپ بیس سے ڈیوائڈ کرو بیس سے ڈیوائڈ کریں گے تو کتنا آپ نے زکوۃ نکالنا ہے وہ کلو میں آپ کو آ جائے گا اس کا طریقہ یہ ہے ہاں جی عشور ہو تو دس سے ڈیوائیڈ کرو تو جتنا آپ نے زکوۃ میں نکالنے وہ آئے گا نسور وشور میں جو ہے بیس سے ڈیوائیڈ کرو آخر میں آپ ایک بات فرماتے ہیں ولا یمبی اور یہ سزاوار نہیں تخر جل عشر و مینا یہ کہ آپ یہ جو عشور یعنی ایک بٹ دس دس دسواں یا بیسواں حصہ نکالنا جھانج نہیں اللہ بعد معاونت اسباب یا مگر بات اس کے کی کہ اس فصل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو اہم خرچے آئے ہیں وہ نکالنے معاون اسباب معاونِ اسباب میں پہلے زمانے میں جو ہم لوگ بیج بونے کے دن جو خرچ آتے تھے اس بیل وغیرہ پر جو خرچہ اور جو خود بیج اس میں شامل ہے تو یہ آپ کو جتنا بھی ہے تو اس کو نکال کر باقی گندم میں سے جو بچ گیا نصاب پہ پہنچنے کی شروع میں اس کا جو ہے آپ نے دسواں یا بیسواں زکات نکالنا ہے پہلے کل گندوں کو دیکھنا ہے آپ نے کہ اتنا فصل آیا دیکھو وہ آپ کا کل فصل جو ہے چھ سو اکتیس کلو ہو گیا چھ سو اکتیس کلو دو چھٹا تو آپ کا زکوۃ واجب ہو گیا اب آپ نکالتے ہیں آپ نے اپنے فرض کو چمس دو من مثلا یا ایک من, من چالیس کلو کا بیس کلو بیس بیج آپ نے خرچ کیا بیج استعمال ہو اس کو الگ کرو ہاں جی اس کو الگ کرو اس پہ زکا نہیں لگے گا اس کے بعد جو خرچہ ورچہ ہے آپ کو جیسے مثلا شروع حل جوڑنے کے لیے بیج بھوجنے کے دن آج کل جو تھری شل ٹریکٹر استعمال کرنے تو ممکن ہے اس کا جو ہے گندم میں لیں تو شاید ایک من گندم کے مت بن جائے اس کو الگ کرو تو حرض کرو آپ کا جو ہے دو من گندم آپ کا زکوۃ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گا باقی جو بچ گیا اس کا دس سے ڈیوائیڈ کرو اگر پانی جو ہے چشموں سے ہے یا بیس سے ڈیوائیڈ کرو اگر پانی جو ہے جیسے محنت طلب کرنے میں آج کل ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سے پانی نکالتا ہو تو یہ زکوۃ نکالنے کا طریقہ ہے قارنگرہ میں باقی انشاءاللہ ہم آگے جو ہے سونا چاندی وغیرہ کا نصاب کل کے درس میں بتائیں گے